جبریلا کہہ دیجئے جو آدمی دشمن ہے جبریل کا قنّاء نزلہ قلبی کب ازن اللہ پس تحقیق اس نے اس کو نازل کیا ہے تیرے دل پر اللہ کے حکم کے ساتھ مصد یہ تصدیق کرنے والا ہے لیمابین یہدئی ہی اس کے لیے جو اس سے آگے ہے وہ ہدن اور یہ ہدایت ہے وہ بشرا اور خوشخبری ہے للین مبمنوں کے لیے من منقانہ ادب اللّہ جو شخص دشمن ہے اللہ کا و ملائکتی ہی اور اس کے فرشتوں کا وہ رسولی ہی اور اس کے رسولوں کا و جبریلہ اور جبریل کا و کالا اور می کائل کا فن اللّہ ادب الکا فرین پسب شک اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے ولقط انضلاں الکا آیاتِمبیناتن اور البتہ تحقیق ہم نے نازل کی ہے تیری طرف واضح نشانیاں واضح آیات پمای فرو بِهَا ہا الْفَاسِقُونَ اور اس کا انکار نہیں کرتے مگر فاسق ہی اباک اللہ عَهَدُ عَهْدًا کیا اور جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا پختہ نبا فَرِيقٌ فریق و من تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا بل اکثر ام لا منون بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ المند اللَّهِ اور جب ان کے پاس رسول آیا اللہ کی طرف سے مصدق الِما معاہم جو تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے نباد فریق المن اللہدین اوت الکتاب آ کتاب میں سے ایک گروہ نے پھینک دیا کتاب اللہی اللہ کی کتاب کو و رابح اپنی پشتوں کے پیچھے گویا وہ نہیں جانتے یعنی اہل کتاب جن کو معلوم ہے کہ قرآن نے نازل ہونا ہے اور آخری نبی نے آنا ہے جاننے کے باوجود انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا و تبعلمۃ الشیاقین و علام القی سلیمان اور انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جسے شیاطین پڑھتے تھے سلیمان کے دور حکومت میں و ماں کفرسلیمانو اور سلیمان نے کفر نہیں کیا ولاکن شیعقینہ کفارو لیکن شیطانوں نے کفر کیا یو الناس الناسرا وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وما ضلعی بابل ہاروت و ماروت بابل شہر میں ہاروت معروت دو فرشتوں پر کچھ بھی نازل نہیں کیا گیا و مایو المان حطیٰ یقو اللہ اناما نہن الفطنۃ فلا تکفر اور وہ دونوں کسی کو بھی نہیں سکھاتے تھے حتیٰ کہ وہ دونوں کہتے یقینا ہم تو صرف آزمائش ہیں لہذا تو کفر نہ کر فیت علمونا مایوفر ما ربی ہی بینل مر وزوجی ہی تو وہ ان دونوں سے ایسا کچھ سیکھتے جس کے ذریعے وہ آدمی اور اس کی بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالتے و ماہم بیوار رینبی من احدن اللہ بدن اور وہ اس کے ذریعے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچانے والے نہیں تھے سوا اللہ کے حکم کے و يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم اور وہ ایسا کچھ سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دیتا تھا اور فائدہ نہیں دیتا تھا ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الاخره من خلاق اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا تھا کہ جس نے بھی اسے خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے ولا بئسا ما اشتروا به انفسهم اور جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا ہے وہ بہت برا ہے لوکان کاش کے وہ جان لیتے تو یہ جادو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا کچھ ہے جس کی تاثیر سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی طلاق تک نوبت پہنچ جاتی یعنی جادو اثر رکھتا ہے اور اس کے ذریعے ضرر اور نقصان کسی کو پہنچ سکتا ہے لیکن پہنچے گا تبھی جب اللہ چاہے اللہ کے اذن کے بغیر نہیں جیسے تعطل قتل کرنے والا اس کے بس اور اختیار میں صرف یہ ہے کہ مثلا وہ گولی فائر کر دیں آگے بندے کو موت دینا اس کے بس میں نہیں ہے اللہ چاہے تو ایک گولی لگنے سے بندہ مر جائے اور اگر اللہ چاہے تو کئی گولیاں لگ جائیں پورا پورا بیسٹ لگ جاتا ہے 35, پینتیس 36, 36 گولیاں لگ جاتی بندے زندہ سلامت ہوتے ہیں موت دینا یہ اللہ کے باس اور اختیار میں بندے کے بس میں اتنا ہے کہ وہ یہ عمل کرے جس سے بندہ قتل ہوتا ہے ایسے ہی جادوگر کے بس میں صرف اتنا ہے کہ وہ جادو کر کے اپنا شیطانی کام کر کے ناجائز کام کر کے زور لگا لے آگے اس کو نقصان جس پر جادو کیا گیا اس کو نقصان پہنچے گا یا نہیں یہ اللہ کے بس اور اختیار میں ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو نقصان ہوگا ورنہ نہیں ہوگا یہ اصل میں کہتے تھے کہ جبریل ہمارا دشمن ہے یہودی اور وہی نازل کرنی تھی آلے اسحاق میں سے کسی پر تو یہ آلے اسماعیل پر نادل ہوگی کچھ رافضی بھی کہتے ہیں کہ جبریل ہمارا دشمن ہے اللہ نے بھیجا تھا اس کو کہ جا کے قرآن نازل کرو علی پر تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا یہ کچھ رافیوں کا شیوں کا یہ قیطہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر کہا کہ اللہ حدود یعنی اللہ کافروں کا دشمن ہے مقصد یہ ہے کہ جو جبریل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے ولّم آمن و تقو اگر وہ ایمان لے آتے اور تقوا اختیار کرتے لمتوبہ تم عند اللہ خیر تو اللہ کی طرف سے جو ثواب ہے وہ بہتر ہے لو قانو یا کاش کے وہ جان لیتے یا یادینہ امن الققل و راعین وقول اے اہل ایمان تم رائنا نہ کہو اور عن کہو اور سنو و لل کافرین عذاب العلیم اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہیں یہ راعنا کا مطلب ہے ہمارا لحاظ رکھ ہماری رعایت ہمارا لحاظ رکھ اور انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھ جب نبی علیہ السلۃۃ السلام کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھے ہوتے آپ ایک آدمی کے ساتھ بات چیت کرتے اور اس کے مسائل کو حل کرتے تو جو دوسرے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے صحابہ کرام کہ ہماری باری کب آئے گی یہ کہتے راعینا ہمارا بھی خیال کر لیں ہم بھی آئے بیٹھے تو یہ جو تھے یہودی منافق لوگ یہ بھی جاتے مجلس میں اور یہ کہتے راعینا راعینا کی جگہ راعینا عین کے بعد یا کا اضافہ کر دیا لمبا کر کے تو راعی کہتے ہیں چرواہے کو راعینا اے ہمارے چرواہے اللہ نے آگے وضاحت کی ہے کہ یہ رائےا کہتے ہیں لئیم بے السینا تہم اپنی زبانوں کو بال دیتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر منع کر دیا کہ تم कहा کہ ہماری हमारी بھی دیکھ لیں مقصد تو یہی ہوگا نا کہ ہماری हमारी بھی توجہ کریں اور ہماری بھی بات سنیں تو چونکہ یہ لفظ ایسا تھا اس کے اندر گڑبڑ ہو سکتی تھی رائےا کے اندر اور وہ کرتے تھے تو اللہ نے منع کر دیا کہ یہ لفظ استعمال ہی نہ کرو اس کے بجائے عن نہ کہنا شروع کر دو مایاب اللہ دینا کافر اہل مشرقین اہل کتاب اور مشرقوں میں سے جو کافر ہیں وہ یہ نہیں چاہتے اہل کتاب میں سے کافر لوگ اور مشرق یہ نہیں چاہتے علیکم من خیر من ربکم کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اللہ رحمت ہی من شاہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والے ہیں مانن مان آیت او ننسی ہا نہب خیری منہا او متلی جو آیت بھی ہم منسوخ کر دیں یا ہم اس کو بھلا دیں ہم اس سے بہتر یا اسی جیسی لے آئیں گے علم تعلم ان اللہ کل شدیر کیا آپ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ آیات منسوخ ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے آیات کو منسوخ کیا کئی لوگ تو سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو آیت نازل ہو گئی وہ منسوخ نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کو منسوخ بھی کیا ہے اور بس اوقات نبی علیہ السلط اسلام آیات بھول بھی جاتے تھے کئی ایک واقعات احادیث کے اندر بھی اس کے ملتے ہیں لوگ کہتے لو جی نبی علیہ السلام بھول گئے تو ہو ہی نہیں سکتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر ہم آپ کو بھلا دیں یا آیت کو منسوخ کر دیں تو اس سے بہتر آیت عادل کر سکتے ہیں یا اسی جیسی آیت یعنی وہی آیت دوبارہ آپ کو یاد کروا دیں کوئی اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے الم ان اللہ کل شعین قدیر کہ آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے الم تعلم اللہ ملک سماواتی ورب کہ اپ جانتے نہیں کہ یقینا اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت وما مالکوب من دون الله من ولي ولا نصير اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے سوال کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسی سے سوال کیا گیا فم يتبدل الكفر بالايمان اور جو आदमी کفر کو ایمان کے بدلے تبدیل کرے یعنی ایمان چھوڑ کر کفر کو اپنا لے فقد و اللہ وہ راستے کی درستگی سے بھٹک گیا یعنی درست راستے سے دور ہو گیا کتابی اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ پسند کرتے ہیں لو یور ایمانی کم کفارا کہ وہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں لوٹا دے من اندی اپنی طرف سے حسد کرتے ہوئے بعد ما لهم الحق اس کے بعد کہ ان کے لیے حق وعدے ہو چکا ہے یعنی ان کو پتہ بھی چل چکا ہے کہ یہ نبی بر حق ہے یہ دین بر حق ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو وہ خود ایمان لاتے ہیں اور نہ ہی ایمان والوں کو برداشت کرتے ہیں بلکہ یہ چاہتے یہ بھی ایمان چھوڑ دیں فرق و حتی اللہ امریحی پس درگزر کرو اور معاف کرو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے ان اللہ اعلیٰ الش ان قدیر یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے وہ عقیم اسقلا توعات زکاء نماز قائم کرو اور زکوۃ ادا کرو رات وقیمولی ان خوشی کمن خیر ان تجدو ہو اند اللہ اور جو کچھ بھی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے تو اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے ان دلہ بصیر یقینا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے وہ کال الدل جنت اللہ منقانہ حدن سارا اور انہوں نے کہا جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو یہودی ہوا یا عیسائی دل کا یہ کی خواہشات ہیں پل تم صادقین کہ دیجئے کہ اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو بلا من وجہہو للہ محسنن کیوں نہیں جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے موتی کیا اور وہ نیکی کرنے والا ہوا فلا ہُرو ہندا ربی ہی تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اس کا اجر ہے بلا ہو فن بلا اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمزدہ زدہ ہوں گے وقالت اليهود ان ليس تنصار على شيء اور یہودوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہیں وقالت النصارى ليس اليهود على شيء اور عیسائیوں نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں ہیں وہم ہم یترون الكتاب کہ وہ کتاب پڑھتے ہیں كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم اسی طرح ہی ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے ان کی باتوں کی طرح یعنی یہودی اور عیسائی جس طرح کہتے ہیں اسی طرح لا علم لوگ کہتے ہیں وہ اپنے علاوہ باقی سب کو غمرات سمجھتے ہیں فَاللَّهُ يَحْكُمْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَفْتَلِفُونَ تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس چیز کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکا اللہ کا نام اللہ کی مساجد میں ذکر کرنے سے جس نے منع کیا اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا وہ صحافی خرابی ہا اور مسجدوں کو ویران کرنے کی خراب کرنے کی اس نے کوشش کی اولا کما کان الحمد علوحا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس ان مساجد میں داخل ہوں اللہ خائفین مگر ڈرتے ہوئے لہم فی دنیا خزیون و فی فلآخرتی عذاب عظیم ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے وللہ المشرق والمغرب اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب فعینما طلو فلّہ جہاں کہیں بھی تم منہ پھیرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے ان اللہ واسع علیم اللہ تعالی بہت وسعت والا ہے خوب جاننے والا ہے وقالو اتخذ الله ولدا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے بیٹا بنایا ہے سبحانه اللہ پاک ہے بل لہ ما فی السماوات بلکہ اس کے لئے ہے جو کچھ بھی زمین میں اور آسمانوں میں ہے کل الح سب کے سب اس کے لیے فرما بردار ہونے والے ہیں بدیراواتی ورب نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو وہ ادا قوا اور جب وہ کسی کام کا ارادہ رکھتا ہے فن الکن تو وہ اس کو کہتا ہے کہ ہو جا ف تو وہ کام ہو جاتا ہے یہ چند کلفاظ استعمال ہوتے ہیں بدی خالق باری فطر ان کے لفظوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے عام طور پر تو اس کا معنی کرتے ہیں پیدا کرنے والا خالق کا معنی سادہ پیدا کرنے والا فاطر بھی پیدا کرنے والے کو کہتے ہیں لیکن فاطر ایسا پیدا کرنے والا جو بغیر نقشے کے بنائے فاطر نقشے کے بغیر بنانے والا اور بدیر پہلی مرتبہ بنانے والا نئے سرے سے کسی چیز کو بنانا اور باری ایجاد کرنے والے کو کہتے ہیں سب کا معنی اردو زبان میں عام طور پر یہی کر دیتے ہیں پیدا کرنے والا وقال اللہ دین الما اور ان لوگوں نے کہا جو نہیں جانتے تھے لم ہم سے اللہ تعالیٰ کلام کیوں نہیں کرتا او اوتینا آیا یہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا قومی ہم نے یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں انسل حق بشیرا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے خبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَسْحَابِ الْجَحِيمِ اور آپ جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیے جائیں گے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَلْنَّسَارَىٰ اور آپ سے یہودی اور عیسائی ہرگز راضی نہیں ہوں گے حتیٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ حتا کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے لگیں قُلْ اِنَّ هُدَى اللَّهِ ه کہہ دیجیے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے وا بعد اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم کے آ جانے کے بعد مالک نصیر تو تیرے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے اللہ دینا آتے نام الکتاب حق تلاوتی ہی وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے الابی یہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور میں یکفر بھی فلاک ملخاص رون اور جو اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی علیکم اے بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں وہ على العالمین اور میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت دی ہے وہ تقوی یوم اللہ نفس نفسن نفس سی آ اور اس تن سے ڈر جاؤ جس تن کوئی جان کسی دوسری جان سے کفایت نہیں کرے گی والا یقبل منها عدل اور اس سے کوئی دیواز نہیں لیا جائے گا والا تنفعها شفاعۃ اور اس کو کوئی سفارش فائدہ نہ دے گی والا ہم ینسرون اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے واذ ابتلى ابراهيم ربہ ربوه بكلمات اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند کلمات کے ساتھ ازمایا فتمهنہ تو انہوں نے اس کو پورا کیا ان پر پورا اترا قال تو اللہ نے کہا انی جاعلوکا لناس اماما میں تجھے لوگوں کے لئے امام بنانے والا ہوں قالا و من دریتی تو ابراہیم نے کہا میری اولاد میں سے بھی قالا تو اللہ نے فرمایا لا ینالو عہد الظالمین میرا بعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا و دِعْلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور جب ہم نے بیت اللہ کو بنایا رجوع کرنے کی جگہ لوگوں کے لیے وہ امنہ اور امن کی جگہ یا مسابتاً ثواب کا مرجا تبی مقامی ابراہیم مصلح اور مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ وہ آہد نہ الا ابراہیم و اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم و اسماعیل سے بیتی السجود کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اعتکاق بیٹھنے والوں رکوع اور سیدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو و قال قل اور جب ابراہیم نے کہا رب الن آمینا اے اللہ اس کو امن والا شہر بنا دے ورژ اللہ ہو منتمارات اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے من آخر ان میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے قالا تو اللہ نے فرمایا من کا فرا جس نے کفر کیا میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا الى عذاب الابندار پھر میں اس کو مجبور کروں گا آگ کے عذاب کی طرف بب مصیر اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے وہراہیم القواعدہ من البئی تھی وہ اسماعین اور جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ صلاۃ وسلام نے بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کیا تو کہا ربا نات قبل منا اے ہمارے رب ہم سے قبول کر لے ان نقت سمی العلیم یقیناً تو ہی خوب سننے والا بہت جاننے والا ہے ربنا ن و جالنا مسلم لکا و مندرتی نا مسلمت اللق اے ہمارے رب ہمیں اپنے لیے مسلمان متی اور فرما بردار بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی مسلم امت بنا دے وہ سکھنا اور ہمیں ہمارے طریقے سکھا یا قربانی کا طریقہ سکھا و تب علینا اور ہماری توبہ قبول کر ان کا انتحم یقیناً تو ہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب و ب رسولم ان میں ایک رسج انہی میں سے یکل آیاتی کا جو ان پر تیری آیات پڑھے ولی محمول کتاب الحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے و یو ذکیم اور ان کا تزکیہ کرے ان کا انتل عزیز الحکیم یقیناً تو ہی غالب ہے اور خوب حکمت والا ہے یرغب املت ابراہیم اللہ صفیہ نفسہ ہوں اور کون ابراہیم کے دین سے بے رغبت ہوتا ہے مگر وہی جو اپنے آپ کو بھول گیا اپنے آپ پر جس نے ظلم کیا صفی کہتے ہیں بے وقوف کو یعنی اپنے آپ پر جس نے بے وقوفی کی وَلَقَدْ اِسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں وَإِن لَهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ السَّالِحِينَ اور یقیناً وہ آخرت میں نیک لوگوں میں سے ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَب جب اس کو اس کے رب نے کہا اسلم متی ہو جا پالا اس نے کہا لرب العالمین میں جہانوں کے رب کے لیے متیما بردار ہو گیا بیہا ابراہیم بنی اور اسی ہی کی وسیعت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو و یاقوب اور یعقوب نے بھی یا بنی یا اے میرے بیٹو ان اللہ الدین یقینا اللہ تعالی نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے دین کا انتخاب کر لیا ہے فلا تموتون الا وانتم مسلمون لہذا تم نہ مرو مگر اسلام کی حالت میں مسلمان ہو کر ام کنتم شهداء کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ حضر يعقوب الموت جب یعقوب کو موت آئی اذ قال لبنيه جب اس نے اپنے بیٹوں کو کہا ما تعبدون من بعدي تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کالو تو انہوں نے کہا نہ و الاح آبا کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کا تیرے اور تیرے آبا ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے الہ کی عبادت کریں گے جو کہ ایک ہی الہ ہے وہ نح مسلمون اور ہم اس کے لیے موتی ہونے والے فرما بردار ہونے والے ہیں تل کا امتن قد خلط یہ امت گزر چکی ہے لہ ما کسبت ولکم ما کسبتم اس کے لیے ہے جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے کمایا ولاتسالون عما كانوا يعملون اور تم اس کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے جو یہ عمل کرتے تھے تو قالوا كونوا يهودا او نصارا اور انہوں نے کہا کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تقتدوا تو تم ہدایت پا جاؤ گے قل کہتی جئے بل ملت ابراہیمی حنیفا بلکہ ابراہیم کا دین یکسو ہے و ماں کا نا مشرقین اور وہ مشرقوں میں سے نہ تھے پھولو آمنا بلّہ و ما انزدہ علینا کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس چیز پر جو ہماری طرف نادل کی گئی ہے اما انزدہ اللہ ابراہیم و اِسما و اصحا و اقوبات اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولادوں کی طرف نازل کی گئی فما اوتی موسی و عیسیٰ النبیون من ربیم اور جو کچھ موسی اور عیسیٰ کو دیا گیا اور جو کچھ دیگر انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا سب پر ہم ایمان لاتے ہیں لا نفر قبین احدم ان میں سے کسی ایک کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے و نکھن الحم مسلم ہم اس کے لیے متی ہونے والے فرما بردار ہونے والے مسلمان ہونے والے ہیں ان امان و بھی مثی ماں آمن بھی اگر وہ ایمان لے آئے اس پر ایمان لانے کی طرح دو تو یقیناً وہ ہدایت پا جائیں گے اور وہ سننے والا بہت جاننے والا ہے سبغت اللہ, ہی اللہ کا رنگ ومن احسن سبغتا اور اللہ سے زیادہ بہتر کون ہے رنگت کے اعتبار سے ونحن له اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں پُل کہہ دیجیے اتوحا جو نا فلّاہ کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو اللہ کے بارے میں وہ وہ رب و اور وہ ہمارا اور تمہارا رب ہے والانا اعمالون والم امع اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں وہ ناََ اللّہ اور ہم اس کے لیے مخلص ہونے والے ہیں ہم تقول ابراہیم و اسماعیل و اسحاق وسبا تقان و کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے کل کہہ دیجیے ا انتم اعلم ام الله کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ و من ازل مما كتم الشهاده عنده من الله اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی موجود ہو اور اس نے اس کو چھپا لیا فالله بغافر انما تعملون اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اس سے غافل نہیں ہے تلك امه قد خلت یہ امت چکی لها ما كسبت ولكم ما كسبتم اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا والا تس العما کا نویا اور تم اس کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے جو یہ لوگ کیا کرتے تھے اللہ تعنگ دین اسلام